تیسواں مکتوب عبادت کے بیان میں بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے بھائی شمس الدین اللہ تم کو عبادت کرنے والوں کی بزرگی عطا فرمائے تمہیں معلوم ہو کہ عبادت دلوں کی پونجی متقیوں کا زیور مردوں کا ہنر ہمت والوں کا پیشہ اور حاصل عمر ہے علاوہ عظیم علم کا سمرا اہل بصیرت کا طریقہ نیک بختی کا جادو اور جنت کی راہ ہے لیکن بڑی بڑی سختیوں بے انتہا مصیبتوں کا سامنا ہے ڈاکو بکثرت درپہ ہوتے ہیں رفیق اور ساتھی بہت ہی کم یہ سب اس لیے کہ بہشت کا راستہ ہے چنانچہ حضرت پیغمبر علیہ سلاۃ وسلام نے فرمایا ہے بہشت کو مکروحات اور دشواریوں سے اور دوزخ کو آسانی اور خواہشوں سے گھیر ڈالا ہے ان سختیوں کے علاوہ بندہ کمزور زمانہ سخت دینیات کے کام میں کوتاہی و خرابی فراغت دلی مفقود عمر مختصر موت قریب اس پر اس پر درد دراز کا سفر اس پر دور دراز کا سفر ایسی صورت میں عبادت کو ایک ایسا زیادے راہ سمجھو کہ جس کے بغیر چارہ ہی نہیں خدا نخواستہ نہ اگر یہ موقع ہاتھ سے جاتا رہا تو پھر اس کا حصول ہی ناممکن اس لیے یہ کام سخت مشکل اور اس کا خوف و خطر بہت بڑا ہے یہی سبب ہے کہ بہت تھوڑے آدمی ایسے ہیں جو اس راستے کا قصد کرتے ہیں جو لوگ اس راہ میں کام آتے ہیں کم ایسا ہوتا ہے کہ اس پر قائم رہیں بازوں نے سلوک اختیار بھی کیا تو ہر شخص کا منزل مقصود تک پہنچنا ضروری نہیں ہاں جو پہنچ گیا کامیابی اسی کو ہوئی معشوق اسی کی آغوش میں آیا تخت مراد پر اسی نے جلوس کیا دنیا بھر کی آفتوں سے اس کو نجات مل گئی ملک ابد اسے ہاتھ آیا جوش مستی میں خوشی خوشی کہنے لگا ربائی تا برسرے ما سا شہنشاہ ماست کونین غلام او چا کرد کر در گہے ماست گلزار بہشت اہور خار رہ زیرا کے بیرون او دو کون منزل کے ماست جب ہمارے سر پر ہمارے بادشاہ کا سایہ ہے دونوں جہاں ہمارے در کے غلام ہیں باغ بہشت اور حران جنت ہمارے راستے میں کانٹا ہیں کیونکہ دونوں جہاں کے پرے ہماری منزل ہے بزرگان راہ رفتہ کا قول ہے کہ بندے کے اصل حجاب اور معنی چار ہیں پہلا دنیا دوسرا خلق تیسرا شیطان چوتھا نفس دنیا حجاب آخرت خلق حجاب عبادت شیطان حجاب دین نفس حجاب خدائے عزوجل جل جب مرید زہد و عبادت پر کمر بستہ ہوا حجاب دنیا سے باہر نکلا جب عزلت و گوشہ نشینی اختیار کی حجاب خلق اس سے دور ہوا جب اتباع و پیروی سنت پر فدا ہونے لگا حجاب شیطان سے اس کو رسائی ہوئی جب مجاہدہ نفس میں اس نے قدم رکھا اور تاب داری نفس سے منہ موڑ لیا حجاب نفس کو چیر کر نکل آیا پھر کیا کہنا ہے کشف در کشف مشاہدہ در مشاہدہ ہے اور اس میں کچھ دیر نہیں لگتی آنن فانن اپنے کو صحرائے شوق اور عرصہ محبت میں پڑا پاتا ہے پھر وہاں سے ریاض رضوا اور بزم گاہے انس میں پہنچ جاتا ہے پہنچتے ہی نام و اکرام منعم و مکرم خدا تعالی سے پاتا ہے اور اس وقت یہ حال ہو جاتا ہے کہ جسم تو دنیا میں ہے لیکن دل وقبہ میں ہے اس لیے اس گروہ کی صفت یوں بیان کی گئی ہے ابدین ہوں فل دنیا و قلوب ہوں فلعقبا ان کے جسم دنیا میں اور ان کے دل اقبا میں اب جبکہ اس دار فانی سے خداوندے باقی کی درگاہ میں بندہ مقبول کی رسائی ہوئی اور ریاض و رضوا میں اس کو جگہ ملی اس وقت وہ فقیر و حقیر وہ ناچیز و ضعیف اپنے کو ایک ملک کبیر کا مالک پائے گا اور مملکت عظیم پر حکمران دیکھتا ہے انعام و اکرام کی کچھ انتہا نہیں ملتی پھر تو اس کے مزے کو کوئی اس کے دل سے پوچھے یہ نوازشیں وہ ہیں جو حد و حد وصف و بیان سے باہر ہیں ان باتوں کو سن کر تم بھی یہی کہو گے کہ سعادت عظما کا کیا کہنا ہے اور اس دولت لازوال کی کیا بات ہے سبحان اللہ کیا وہ بندہ نیک بخت ہے اور کیا اس کے معاملات پسندیدہ ہیں جانتے ہو یہ معانی طالب کو کیوں کر حاصل ہوتے ہیں کہ بندہ دنیا میں رہے اور دل اقبا میں جو شخص سایہ دولت میں کسی پیر پختہ کے رہے گا اس کی خدمت صحبت سے فائدہ اٹھائے گا اس وقت یہ مرتبہ اس کو ملے گا سن لو صحبت میں رہنا بھی کوئی آسان کام نہیں ہے اس کے لیے شرائط ہیں ظاہراً و باطناً پیر کی طرف سے اپنے دل میں اعتراض پیدا نہ ہونے دے نہ اس کی طرف سے انکار آنے دے اعتراض و انکار یہ دونوں باتیں مرید کی شور بختی کی دلیل ہے جو قول و فعل جو حال جو صفت ایسی دیکھے جس سے دل کو تشویش پیدا ہو فوراً حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کے قصے کو یاد کرے کہ مصرا سالک بے خبر نبود زراہ اور رسم منزل رہبر راستے کی اونچ نیچ سے خبردار ہوتا ہے اس سے یہ ہوگا کہ خدرائی دور ہو جائے گی اور اطمینان قلب حاصل ہوگا مرید کا پیر سے پھر جانا یعنی مردود ولایت شیخ ہونے کا مسئلہ نہایت نازک ہے اس سے آدمی مرتد مرتد طریقت ہو جاتا ہے ایسے شخص کو کوئی شیخ وقت منزل مقصود تک نہیں پہنچا سکتا ہے ہاں جو مرید صادق کسی پیر کی خدمت میں ایک حد تک تعلیم و تربیت پا چکا ہے اب بعض بعض مجبوریوں نے اس کو حاضری صحبت سے معذور کیا ہے اس کے لیے دو صورتیں ہیں اگر پیر زندہ ہے تو اس کی اجازت سے دوسرے شیخ کے ہاں رجوع کر سکتا ہے جب پیر کا وصال ہو گیا ہے جب بھی دوسرے بزرگ کی خدمت میں حضور مقصد کے لیے حاضر ہو سکتا ہے اس میں کسی قسم کا مزائقہ نہیں ہے جیسا کہ حضرت خواجہ ابو یزید ابوالخیر رحمتہ اللہ علیہ نے کیا کہ بعد وفات حضرت خواجہ ابو الفضل حسن قدس اللہ اللہ العزیز جو آپ کے پیر تھے خدمت میں حضرت شیخ ابو العباس قصاب رحمت اللہ علیہ کے پاس پہنچے اگر کوئی مرید کسی پیر سے قول یا فیلن ناجائز بات ظاہر ہوتے دیکھے اس کو چاہیے کہ اپنے اجز کا اعتراف کرے کہ بے موت مارا نہ جائے جس شیخ کا جمال شرائ شریف سے آراستہ ہے اگر ایک ذلت اس سے ذلت سرز، اس سے سرزد ہوئی تو وہ حقیقت حال نہیں ہے بلکہ محض برسبیل استحصان اس نے مرید کو دکھایا ہے یہاں پر مرید کو بہت ہوشیاری کی ضرورت ہے نہ اس روش پر چلنا چاہیے نہ کعبہ مقصود کی راہ بنانا چاہیے نہ یہ کہنا چاہیے کہ حضرت سلامت کے کل معاملات یوں ہی ہیں مرید جو کچھ دیکھے اس کو نظر انداز کرے نگاہ اس کی پیر کے قلبی معاملات کے جمال پر ہونا چاہیے اور اگر مریت کسی پیر کو دیکھے کہ رات دن افعال خلاف شریعت میں مبتلا ہے یا بیشتر اوقات برے فعل سے صادر ہوتے ہیں تو ایسی صحبت سے کنارہ کرنا چاہیے کیونکہ ایسے شخص کے ساتھ درد اور سوز کی آگ کو بجھاتا ہے اور ایمان کا قلا کمک کر ڈالتا ہے اور ترقی کی راہ روک دیتا ہے آمدم برسرے مطلب خلاصہ یہ ہے کہ عبادت کے لیے علم ضروری ہے علم قطب ہے اور دار و مدار اسی پر ہے بزرگوں کا قول ہے کہ علم اور عبادت ایسے دو جوہر کے مصنفوں کی تصنیف معلموں کی تعلیم ناصحوں کی نصیحت جو کچھ تم دیکھتے سنتے ہو سب انہیں کی بدولت ہے بلکہ کتب سماوی کا نزول پیغمبر اور رسل کی تشریف آوری سب کے باعث یہی دونوں ہیں یقین جانو کہ علم و عبادت کے دائرے سے جو کام باہر ہے وہ باطل ہے اس کام سے کچھ پھل ملنے والا نہیں اور اس کھیتی سے کچھ حاصل ہونے کی امید نہیں اسی وجہ سے حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے طلب کرو اس علم کو جیسا طلب کرنے کا حق ہے تاکہ عبادت سے بعض نہ رہ جاؤ اور مشغول ہو جاؤ عبادت میں جس طرح مشغول ہونے کا حق ہے تاکہ علم سے بے بہرہ نہ رہ سکو جب یہ بات معلوم ہو گئی کہ بغیر ان دونوں کے حاصل کیے انسان کو چارہ نہیں تو دونوں کے حصول کی فکر کرنا چاہیے مگر پہلے علم حاصل کرنا ضروری ہے کیونکہ اصل رہنما علم ہی ہے اس لیے حضرت پیغامبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علم علم امام ہے عمل کا اور عمل اس کے تابع ہے اور پھر دوسری جگہ آپ نے فرمایا کہ عالم کا سونا بہتر ہے جاہل کی نماز پڑھنے سے کہ جاہل بے علم ہے وہ فساد زیادہ کرے گا با اعتبار صلاح کے اور یہ بھی آپ نے فرمایا کہ علم کا الہام نیک بختوں کو ہوا کرتا ہے اور بدبخت علم سے محروم رہتے ہیں بدبختی کا سبب صرف یہ ہے ہے کہ انہوں نے علم نہیں سیکھا اور جو اور بے علم جو شخص عمل کرتا ہے اس کا نتیجہ یہ ہے کہ قیامت کے دن مفید نہ ہوگا یہی سبب ہے کہ زہاد صلف طلب علم میں بہت جدوجہد کرتے تھے اور سب کاموں پر اس کو مقدم رکھتے تھے وہ اس بات کو جانتے تھے کہ مدار کار عبودیت علم ہی پر ہے ہم تو یہاں یہ کہیں گے کہ اگر کوئی بے علم حق سبحان تعلیٰ کی عبادت بمقابلہ ملائقۂ ہفت آسمان و زمین کرے جب بھی وہ برے کا برا رہے گا کوئی خوبی اس میں نہ آئے گی برادر عزیز تم جانتے ہو کہ جب یہ رنگ ہے تو کیا کرنا چاہیے کبھی گداس کبھی سوس کبھی ساز ہونا چاہیے کیونکہ سالکان طریقت کی روش یوں ہی رہی ہے ان پر وہ حالت بھی گزری ہے کہ اس وقت عرش و کرسی کو بھی اگر ان کے شرا شراک نالین میں باندھ دیا جائے تو کنکھیوں سے نہ دیکھیں گے اور بہشت تو دوزخ کو اپنے علو مراتب کی جو بارگاہ ہے اس کی خادمی بھی پسند نہ کریں گے این فرح و بست میں بے خود ہو کر یہ نعرہ لگاتے ہیں سبحانی ما عظم شانی میری پاکی ہے میری شان بہت بڑی ہے اور ایک وقت یہ حالت بھی ان کی ہوتی ہے کہ سگ او خوک کے برابر اپنے کو سمجھتے ہیں اور اور اور مغانے آتش پرست کو اپنی ذات پر فضیلت دیتے ہیں ہر طرح کے لان او تعان کا سزاوار اپنے کو سمجھتے ہیں اور سب ایب اپنے میں موجود پاتے ہیں جو شخص ان کو پتھر مارتا ہے اس کا منہ شکر سے بھرتے ہیں اور جو شخص ان پر لانت کرتا ہے اس کو دعائے خیر سے یاد کرتے ہیں اور جو شخص دستے جفا سے آزار پہنچاتا ہے اس کے ساتھ وفا کرتے ہیں تم نے نہیں سنا کہ وہی خدا کا خاص بندہ جو کمال فردیت و مشاہدہ جمال احدیت کے عالم میں شانی کا نعرہ مارتا ہے یعنی رحلت اس نے کیا کیا اپنی گردن میں دھاگا لپیٹنا شروع کیا لوگوں نے پوچھا اے پیرے طریقت و حقیقت کیا کرتے ہیں اس نے جواب دیا کہ زنار توڑتے ہیں اور اسی وقت یہ بھی اس نے کہا تنگری تنگری ہم وہی ترک نو مسلمان ہیں ہم وہی ترک نو مسلمان ہیں ربائی گہ باکفے پرسیم و گہے در دیشم گہ بادل پرنشات دگاہ دل ریشم گہ با پسییں خلق او گہ در پیشم من بو قلم روزگار خوشم کبھی تو میری مٹی سونے چاندی سے بھری ہوتی ہے اور کبھی مفلس و کلاش ہوں کبھی میرا دل خوشی میں مست اور کبھی گھائل رہتا ہے اور کبھی لوگ مجھ کو پیچھے دھکیل دیتے ہیں اور کبھی ان کے آگے ہوں میں اپنے زمانے کا ایک تماشا بنا ہوا ہوں والسلام